تو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں کافی قول ہیں لیکن جو میرے نزدیک خطاب ہے شروع میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کو جن کی طرف سے کمزوری یا نفاق ظاہر ہو رہا تھا دیکھو اے مسلمان جو بھی کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تمہیں یہی کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے اگرچہ خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے یہ تو جو ہمارے ایمان کا ہے وہ ایمان مفصل والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی تعالیٰ الباس بادل بہت ہمارا ایمان اس پر ہے لیکن طریقہ کیا ہے انسان کے لیے ادب کیا ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر ملے اللہ کا فضل ہے اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے میری کسی غلطی سے ہوئی ہے مجھ سے کوئی کوتا ہوئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تعذیب فرمانی چاہیے وہ ارسلنا کا رسولا اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے ایک یہ قول ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہے ایک یہ کہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو حضور سے ہی ہے لیکن اس کے انداز میں اچھا تو جو انہیں خیب مل جائے تمہیں وہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور جو کوئی برائی آ جائے تو اے نبی آپ کی طرف سے ہے کیا بات یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ دو تعبیریں ہیں اس کی میرے نزدیک پہلی تعبیر راج ہے وہ کباب اللہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر یا مددگار کے طور پر میں جو تر رسول فقط اطال جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس کی اس کے ساتھ یہ آپ حدیث اپنے دماغ میں ٹانک لیجئے اپنے ذہن میں اس لیے کہ یہ جو کام تھا سارا کا سارا جماعتی زندگی کے تحت ہو رہا تھا اور اس میں رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ میں ہے تو کمانڈر ان چیف ہے لیکن کمانڈر ان چیف کے ساتھ دوسرے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہوتے ہیں میمنا پر میسرا پر کلب پر اقب پر ہراول دستے پر کون ہے لہذا چین ہے یہ اطاعت کی سم اتاتا کہ حضور نے فرمایا من اطانی فقد عطا اللہ وہ تو یہی بات آ گئی من جو تری رسولہ فقط عطا اللہ من عطانی فقد عطا اللہ ومن من آسانی فقط آص اللہ جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی وہ من عطا امیری فقت عطا جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ من آسا امیری فقت آسانی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو یہ چین چلے گی اوپر سے نیچے تک جو بھی جماعت ہوگی لشکر ہوں گے اس میں جو ہے رینکس ہوں گے اس میں کاڈرز ہوں گے اسی طریقے سے یہ سب اتاط جو ہے اس کی زنجیر چلتی چلی جائے گی ممن طب اللہ صلی اللہ علیہ الم اب جو اس سے روحردانی رو کریں تو اے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے وہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ہاں جا کر وہ خود اس کا محاسبہ جو ہے فیس کریں گے بھائی اکولوں تا اور منافقوں مناسبوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کہتے ہیں تاح ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا قبول ہے ہم اس پر عمل کریں گے فائدہ برضمندے کا جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں بھائی تتا حتون غیر النزی تقول اور اب ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ایسے مشورے آپس میں شروع کر دیتا ہے جو خلاف ہے اس کے جو وہ وہاں کہہ کر گئے ہیں سامنے تو ہو گئی بعد میں جا کر جو ہے رشا دوانی سازش بل یک تم مایوبیہ تم اور اللہ لکھ رہا ہے نام عمار کا تیار ہو رہا ہے وہ جو بھی مشورے کرتے ہیں فارغان تو ہے نبھی ان سے ایرا کیجیے ان کو دفاع کیجئے چشم کوشی یہ نقصان نہیں پہنچا اس میں بھی یہ ہے ابھی ان کے خلاف اقدام کرنا خلاف مسلحت ہے جیسے ایک دور میں فرمایا گیا کہ ابھی فافو وسفاو ان یہودیوں کو ذرا ابھی ان کی شرارتوں پر نکیب نہ کیجیے جو کہہ رہے ہیں صبر کیجیے اس لیے کہ ابھی اسی کے اندر مسلحت ہے کہ ابھی یہ محاذ نہ کھولا جائے اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ آر جنو ابھی ذرا کچھ عرصے کے لیے یہاں الفاظ تو نہیں ہے وہ عرصے کے لیے لیکن نتیجے کے طور پر اس لیے کہ کے بعد روزی روز پر گڑی شروع کی دو وقت آ گیا اس کے بعد ان کے پردے چار کر دیے گئے جو پردے پڑے ہوئے تھے اب تک وہ پردے اٹھا دیے گئے تھے فعال جانو وہ اللہ اور آپ اللہ پر توقع کیجئے وہ کفا بلّہ مکین اللہ کافی ہے سہارے کے طور پر یعنی ان کی یہ ریشہ دوانیاں ان کے یہ مشورے ان کی یہ سازشیں یہ سب جو ہے پادر ہوا ہیں اور یہ سب نصیح منسی ہو جائیں گی یا فکر نہ کیجیے اب فلاح تدبروں تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے پڑھتے تو ہیں میں نے آپ سے کہا نمازیں تو وہ پڑھتے تھے جو بھی منافق تھا اسے اس وقت نماز تو پڑھنی پڑتی تھی مطلب مسلمان مانا جاتا آج تو مسلمان مانے جانے کے لیے نماز ضروری نہیں تھی اس وقت تو ضروری تھی بلکہ عبداللہ ابن ابل تو پہلی سب میں ہوتا تھا اور جنے کے روز تو خاص طور پر حضور کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا لوگوں توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اپنی چودھراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں تو وہ نمازیں تو پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے لیکن افلاح یہ تدمبرون القرآن قرآن پر تدبر نہیں کرتے یہ قرآن ان کے سروں پر سے وہ گزر رہا ہے یا ان کے ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل رہا ہے ورنہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا لو جدوفی اختلاف القصیرہ تو اس میں بہت سے تضادات وہ پا پاتے اس پر غور کرو گے یہ بڑا مربوط کلام ہے اس کا پورا فلسفہ جو ہے بہت منطقی طور پر مربوط ہے اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے جاؤں امر مل امر انہیں منافقین کا ایک اور روش جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بات کی ملل امن امل امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں کہیں سے خبر آنے کی فلاں قبیلہ چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے حملہ کرے گا اضاو بھی تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے یہ اسی سے اضا کا لفظ آج تک بنا ہوا ہے ریڈیو کو نشر کو براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ نفس عربی کا جلید عربی کا اضاعت الغمہیت المطحد العربیہ یہ جو ریڈیو ہے یہ میں سراغ کرتا تھا کبھی شیخ عبدالباسط الباسط عبد الصمد کی کرا ہوا کرتی تھی مصر سے تو وہ اضاعت الغمہیت المطحد الاحاب یہ جو ہے وہ اضا اب نشر کرنے کے لیے اضاؤں میں وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں وہ لو ردول ہو اللہ رسول اگر وہ اس کو نوتا تو رسول کی جانب کہ حضور یہ خبر آئی ہے اس طرح کی اطلاع آئی ہے وہ ال امر جنہ یا جو اور المر ہے بہرحال اوس کے سردار ہیں سعد ابن عبادہ ہیں ان تک بات پہنچا دیں اس حضرت کے سردار یا اوس کے سردار ہیں ابن نماز ان تک پہنچا دیں اگر یہ کرتے یا آل مح الدین تو یہ بات ان لوگوں کے ان میں آتی ہے جو اس کا استمباد کر سکتے نتیجہ نکال سکتے کتنی بات صحیح ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ہمیں کیا قلم اٹھانا چاہیے اور جب انہوں نے وہ خبر ایسے ہی جو ہے پھیلا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں کی پیدا ہو گئی ایک فکر پیدا ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا سنسریسی پیدا ہو جاتی ہے ولا ف اللہ علیہ رحمت اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شاد میں حال نہ ہوتی لگتبا تم شیطان اللہ تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے سوائے چند کے فقات الفی صبی اللہ تطال کے زمین میں غالبن میرے نزدیک قرآن مجید کے سخت ریز آئے یہ ہے لیکن اس میں سختی لفظی نہیں ہے مانوی ہے فقات اللہ نبی آپ کو جنگ کرے اللہ راہ لا ٹکلف إِلَّا نفسک آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے ہر مدیم نیند پہلے ایمان کو جتنا بھی آپ اکسا سکیں اکسا اختیار تو نہیں یعنی اگر کوئی اور میں نکلتا اکیلے نکل گیے جیسے کہ حضرت نے بکر نے کہا بھی تھا جب کہا گیا کہ ماں نہیں میں کے معاملے میں نرمی کیجئے کوئی بھی میرا ساتھ دے گا میں اکیلا جاؤں تو ہے نبی بھی آپ کو تو یہ کام کرنا آپ کا تو فرد من سے ہے آپ کو اپنے بھیجا اس لیے ہو اللہ رسو رہو بل خدا کو تو کرنا ہے فقاتی لا تو لا نفو اللہ نف سک کوئی اور نہیں جا رہا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ہر مل موہ یہ ہر واد کے ساتھ ہے ایک ہرس ہے سواد کے ساتھ ہار سواد حرس تما کسی چیز کی لالچ تحریر کے معنی ہو گئے کسی میں کسی شے کی ترجیح پیدا کرنا لالچ پیدا کرنا پرسویشن ہر رف یہ دعا جو آیا ہے یہ ہے جیسے اکسانا لوگوں کے جذبات کو جوش میں لانا ایمان کے اندر ان کے جوش پیدا کرنا یہ ہوگا یہ ہر غز سے یہ دعا ایک نقطے سے بڑا فرق واقع ہوا ہے وہ کفر ہوں ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے تھام لے ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلپ تھرت ہو رہی ہے ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا اس لیے کہ سن پانچ میں جو سمجھ لی سن چار میں نادر ہو رہی ہے سورہ نصاب سن پانچ میں سورہ آزاب ہے اور غزل عذاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے نہیں کم قریش بادہ آ نہیں بھاگا بلا کن اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے اب وہ آئندہ کبھی تم پر ہمراہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو اس لیے چھٹے سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا ٹریٹی ہو گئی نہ فتح نہ لگا فتح موبینہ سلح ہو اور اس کے بعد ساتویں سال میں اللہ تعالی نے فتح خیبر آتا فرما دی اور آٹھویں سال میں مکہ فتح ہو گیا وہ بے ایک بار دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے اور اسی وقت میں پھر سو شف نازل ہو گئی تھی کہ اب بوخرا تحبو رہا نثر و من اللہ و فتح قریب یہ بھی غزبۂ کے کہ اے, اے نبی بشری مومنی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم کیوں نہ چاہتی ہے اس اللہ یقوفہ باسل ندین قبر امید ہے کہ اللہ تعالی ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا ان کی جنگ کو روک دے گا وہ و اشد و و اشد و اور یقیناً اللہ تعالی بہت سخت ہے جنگ میں بھی قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی اور سختی اور حقوت میں بھی اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں یہ اب پھر مسلمانوں سے کتاب آ رہا ہے یہ منافقین سے دو باتیں آ چکی ایک اطاعت کے رسول جوڑ پر شاخ گزرتی تھی اور ایک کتاب فی سبھی لندہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا مئی یشپا شفاط الحسنت یق الرہ نسیم الما انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے کوئی شخص ہے اس کی کوئی احتیاج ہے آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے صحیح آدمی ہے بیروپیاں نہیں ہے دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے میں اس کو جانتا ہوں یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے یا اسی طرح کا معاملہ کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو, جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو کر, کر رکھی ہے کاروائی وہ دھوکہ دینے والے ہیں ڈسیونگ ہے تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اچھائی کے لیے نیکی کے لیے بھلائی کے لیے خیر کے لیے عدل کے لیے انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا من لسپا صفارت حسرتن جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی یا کل نصیب منگا اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا اس کی نیکی اس کے عزل و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا بب یشما شفاطن سید یق الم میں کسی نے بری سوارش کی غلط سوارش کی جھوٹی کی حقائق کو توڑا مروڑا تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا وہ بھی شریک ہو گیا اس کا برابر کا حصے دار ہو گیا و اللہ وکال اللہ ولاک الشع مکیٹا اور یقین الندہ کاڈا ہر شہ پر قوت رکھنے والا ہے ایک اور بات معاشرے کے اندر گریٹنگس کا معاملہ ہوتا ہے جب ملے تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں یا کیا گڈ مارننگ کہیں کیا کہیں سباہ خیر اور مسال خیر کہیں کیا کہیں اس کا بھی سر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے بلا ہوئی تم بے تحیت بے تحیت امن اور اردو ہا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے اصل میں عربوں کے یہاں چونکہ یہ رواج تھا حیا تماہ حیا اللہ جو ہمارے یہاں سرائے کے میں حیاتی ہو رہے عمر بڑھے اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیات اللہ تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ کحیا بن گیا ہے ادا ہوئی تم بھی کہ تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو بے نہ ملا اس سے بہتر السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم و رحمت اللہ اضافہ کر کے دیجیے لوٹائیے اور اردو کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو ان اللہ تعالہ آلہ کل شہید حسیبہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے آداب ہے انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں لجمان نہ تم الابن قیامت بب وہ من جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دل جس میں کوئی شک نہیں ومن من اللہ حدیثہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے تیسری بات ہجرت وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے یعنی ایک تو وہ ہیں جو بیمار ہیں بوڑھے ہیں راستہ نہیں چل سکتے راستہ انہیں آتا نہیں ہے عورتیں ہیں ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا ان کے لیے تو تمہیں پتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے. ایک وہ جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجیے اس لیے کہ جب ہزار کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آگے کی اب کٹال چاہیے تو اب ظاہر بات ہے کہ جو افنسیو لینا ہے باطل کے خلاف جو اقدام کرنا ہے تو جتنی بھی اویلیبل طاقتیں اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے اگر منتشر پڑے گی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک اس سب کو بلاؤ ایک برکس پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے یہ اس کی حکمت ہے تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں جو ہفشہ کی تھی وہ آپشنل تھی وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی اس کا حکم نہیں تھا ہجرت مدینہ کا حکم تھا اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے ان منافعوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے فرمان کو منافقین افیتین اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں یہ بات آگے بعد میں ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں نہیں بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے آخر ایمان تو لائے تھے نا اب نہیں ہجرت کر سکے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ان کے بارے میں دو گروہوں میں تو تقسیم ہو گئے اللہ دماغ کا سب اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در, در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلط ہو گیا ان کا ہاں تو مجبوری ہوتی وہی ہوتی تو بات واپسی اتو ر انتاجو میں نظر لگتا کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ دمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سبت ہو چکا بما یوز اللہ فلن تجرب ال سبیلا اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری کوڑے تصدیق سب ہو چکی ہو پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے وڈو لو تک فرو نہ یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں بڑی چکری چپڑی باتیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو پتا کروں نہ تاکہ تم برابر ہو جاؤ بلی کی دم کٹ گئی وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں فلا تب تک انہوں تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو اپنا بیمار کی مت جانو کتہ جروفی سب جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں یہ گویا کہ اب نچ مس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے منافع ان طور اور اگر وہ پیٹ بول لیں ہجرت نہ کریں ہوں پکڑو انہیں وہ قتل کرو ہر سج تمہوں جا یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ یا کہ وہ کافروں کے کسی کے حکم میں ہیں انہیں پکڑو تک ہی کرو جا پاؤ ورا سر تخلیبلی ورا نصیرہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ